السلام <سؤال> علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع سب کو سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے دار کتاب میں نمبر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 امام فخر الرازی کی کتاب العوامی البینات میں وہاں آپ فرماتے ہیں امام راضی اس مقدس کی تشریح جو ہے امام غزالی کے کلام سے کرتے ہیں امام محمد کے کلام سے کرتے ہیں. اور کہتے ہیں بہترین کلام اس عیس کی تفصیل امام غزالی رحمۃ علیہ کی تفسیر ہے اس مقدس کی اس کو نقر کرتے ہیں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 و توحد بلاعظمت ہاں <وَلْجَوْرُودِ> جی انہوں نے باد نے فرمایا جو ہے ترقت کے نے کہا متکبر وہ ذات ہے جو کبریائی اور حقیقی بادشاہت کے ساتھ خاص ہے جو کبریائی حقیقی بادشاہت اور عظمت وجبرود میں وہ تفرا تنہا ہے اکیلا ہے وکیل باد نکا المتقبر الجیب الْمُتْقَبِّ عدل احسان ومن الغفران باد نکا یعنی جو ہے یعنی اللہ کی ذات ہے بزمت و جبروج جی جی ہیں ایک اور قول یہ ہے کہ المت وہ پاغدات ہے کہ احسان و فضل اسی کے ساتھ اسی کے ہاتھ میں ہے ایک وکیرہ المت کبیر الرجیب ہے جین احسان و امین الغران المت یعنی جو ہے وہ پاغدات ہے کہ احسان و فضل اسی کے ہاتھ میں ہے اور بشش و مغربت بھی صرف اسی سے ہیں یہ فرما